انيروا اكل والذي يقول ربنا hablana min طبيب مناه ما اولئك يجزمون المربط بما سواه ويولبون فيها كرهيتن وصلا پی ہا ہسو مت پور و مدا مولا نل ہر قسم و تنا تاری تنجید تفدیش اس مالک الملک رب العزت وحده لا لاشریک نائق ہے جس نے اپنے سوا اس کائنات اندر ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کیا اور اس بات کا اپنی کتاب پاک اندر فرمایا ہے ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے کسی چیز کا نظر آئے یا نہ آ سمجھ اندر بات آئے یا نہ آوے اللہ کا فرمان بر حق ہے سچا ہے صحیح ہے وَمِن كُلَّ خَلَقْنَا <زَخًا> اللہ کی ساری مخلوق چون انسان آلہ اور عرقہ مخلوق ہے اسی بعض اوقات کسی شخص کی اور بزرگی بیان کرنے واسطے اپنے بنائے ہوئے میں یار اور خود ساختہ پیمانے والوں پرکھنے اور ماپنے بزرگی اور عظمت اللہ ہاں رفعت اور بلندی میں یار اللہ دہاں کچھ ہو انا ہوئے معیار سے بزرگی ناپنے مثلاً اللہ وحد لا شریف نے تکواں ایک پیمانہ دسیا ہے کہ تو آٹے تے اللہ دے سب تو زیادہ قریب اللہ دی نگاہ اندر سب تو زیادہ معذز سب سے زیادہ قابل عزت او ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاكم جڑا تواڈے چوں سب سے زیادہ متقی اور کا اور تقوی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جنوں دیکھا جا سکے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ دل دی طرف اشارہ کرتے ہوں اور فرمایا قرآن مجید اندر اللہ لا شریک نے فرمایا فلاں انکو سکم ہوگا تسی پرہیزگار بن بن کے لوگ نہ دکھاؤ اللہ خوب جانتا ہے کہ کون متفقی اور کون پرہیزگار کلو بے کمبا اللہ لَا الٰى بَلْ الٰى فرمایا اللہ جی نے گا رنگ ڈنگ اور لباس سے نہیں اللہ سواڑے دیکھ رہا ہے اور تے آمال دیکھ باہر صورت گزارش کر مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ابھی تقوا اور ازگاری بزرگی عظمت کسی رفت اور بلندی اس پیمانے بھی ماپنے ما ہاں کہ پلا شخص نے تو ساری زندگی شادی ہی نہیں کی یعنی شادی کا نہ کرنا اتنی کسی کی عزمت اور بزرگی سمجھنے اگر بات یہ ٹھیک ہوں اللہ اپنے سارے پیغمبر روک دیں کہ شادی نہیں کرنی شادی کرو گے تو بزرگ نہیں بن سکو گے شادی نہ کرنا بزرگی ہوں تو پیغمبر روک جاننا, منع کر دوں کہ ارانے مجید اندر اے پڑھنے ہوں فرمایا وجا لوگ نے پیغمبر جس وقت کا اولاد بھی دے بچے بھی وجال نہ وزرا دشتے داریاں او داماد نے کوئی انہ دا داماد ہے کسے دے او سسر نے کوئی انہوں دا سسر ہے بیچے اولاد تو کیوں اقل نہیں آتی کہ اولاد جو بندے بشر اور فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن جس وی لوگر نے اللہ دے رسولہ نے علیہ اللہ کا پیغام سنایا اللہ دی طرف تے فرمایا باقی بعد گلا سب تو پہلا اعتراض ہی لوگ نے یہ کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ خدا ایک بشر رسول بنا دا بشر ہو گئے وہ رسول نہیں ہو سکتا انہوں امبیا نو بشر منیا کیونکہ انہوں نے سامنے وہ پیدا ہوئے انہوں نے سامنے انہوں کا بچپن گزریا انہوں نے جوانی آئی انہوں نے شادیاں کی انہ اولاد ہوئی انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تے بشر ہے بندہ ہے انسان ہے رسول نہیں ہو سکتا اج اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہلان والا یہ سمجھے اور یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بشر ہے تے رسول نہیں تے جے رسول ہے تے بشر نہیں تے پھر گلتے ایک ہی ہو جا نے بشر سمجھ کے رسول نہیں منیا یہاں نے رسول من کے بشر نہیں منیا اللہ نے دونوں چیزاں منن والے مسلمان کیا ہے کل میں شہادت پڑھنے جس ہیں جس وی دونوں چیزاں آس حد اللہ علاح اہ وق دہ لا شری کال میں اس بات کی گواہی دینا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ وخ دہ لا شریک کا وہ شرک نہیں نہ وہ ذات اندر نہ وہ سفات اندر نہ وہ افال اندر نہ وہ عبادت اندر وقد لا شریق الگ کوئی شریق نہیں ہونا و اشحد ان محمد اور میں یہ بھی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابدو رسول بندے بھی سے رسول بھی دونوں چیزاں جڑا ایمان ہے تے ایک چیز نو من لوے تے او ایمان تو خالی ہے انہوں نے بشر من کے رسول نہیں منے آج کوئی رسول تقلیم کر کے بشر نہ منے تے گل اللہ نے قران اندر فرمایا سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ و ما منع الناس ان يؤمنوا جا اذ جاءهم الهدى جس ویلے ہدایت کا پیغام لوگوں دے پاس آیا اللہ کے انبیاء نے آ کے لوگوں کو ہدایت کا پیغام ਦਿੱتا جہری چیز نے اس پیغام نو قبول کروگا روک دیتا او نے دن کیا کی ایک ہو سکتا ہے کہ خدا نے کسی بشر نو رسول بنا کے بھیج دلہ فرمان دے اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعتراض کر ذرا پوچھو لو کا اس زمین اندر انسان رہن یا رشتے حکومت کرنی ہو ساڈی ہونی چاہیے انسان کوئی معاملہ اسی محلے کا ملک سڈا ہے فی الارض پوچھو کہ زمین اندر انسان رہن دے یا فرشتے اگر ایتھے فرشتے بستے ہوں ملکر رسولا کہ علی آسمان تو کسی فرشتے نیگمبر بنا کے بھیج دیں ایتھے چونکہ انسان ری لہذا انسان چنسان ہی نبی ہونا چاہیے یہ مسئلہ اپنی جگہ الگ ایک مستقل موضوع ہے۔ میں بات صرف اسے سمجھانی تھی کہ عصیب بعض اوقات کسی کی بزرگی بیان کرواتے معیار اپنے کولو بنا لیں نیا معیار وہی ہے پیمانہ وہی ہے جو اللہ نے سامنے رکھا ہے جل شانہ ہو۔ اگر شادی نہ کرنا عظمت اور بزرگی دی علامت ہوں کہ اللہ کسے پیغمبر نو شادی دی اجازت نہ دے دی. اگر اے بات ترقی دے رفتے اندر ہائل دی تو کسے نبی دی شادی نہ ہوتی دی ہی مسئلہ یہ فطرت قرار دیتا ہے یہ فطرت ہے بچوں نو باہر ل جاؤ فطرت انسانی ہے اللہ تعالی نے پرانی مجید اندر دعا سکھائیاں نے حکم دتا ہے ترغیب دیتی ہے شادی کرن دی نکاح کرن دی کیونکہ وہ من کل نے سی ان خلق نہ نے اللہ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا وہ جوڑا مکمل ہو گئے زندگی مکمل ہے ورنہ نہ مکمل ایک جگہ پہ پرانے مجید اندر اللہ کا نے خاوند اور بیوی بی نو لباس دے الفاظ نالمایا ہن لباس اللہ کم و مردوں کا لباس نے مرد عورتوں دا لباس نے خاوند بیوی بی دا لباس ہے بیوی بی خاود دا لباس ہے لباس دے کئی معنی نے ایک معنی جڑا ا طور پر سمجھنے اور جس آندر لباس یہ ہے کہ لباس حفاظت کرتا ہے جسم دی گرمی تو کدی سردی تو کدی کسی موسم کدی کسی موسم تو. محافظ لباس کے ماہ نے حفاظت کرن والا جس طرح لباس جسم کی حفاظت کرتا ہے ہی خامد اپنی بیوی دی حفاظت کر دا ہے کہ بیوی خامد دی حفاظت کر دی خصوصی طور پر اخلاق کی معاملات آتا ہے حفاظت یا ہر بھی بے شمار چیز نے لیکن اخلاق دی محافظ خامد واسطے بیوی ہے بیوی واسطے خامد ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح دی غرض و غائط بیان کر دے ہوئے فرمایا ایک حدیث اندر اس فرمایا, ان نکاحو للفرج. نکاح اٹھن والیاں اکھی جڑیاں نے اے خود بخود اندر کچھ شرم اور ہیا پیدا ہو جدرتی تبھی تور سو تے انسانی جسم دس حصے اور عزب دی حفاظت ہو جاندی ہے جد اینال کے سب تو بڑا گناہ دا اعتقاب کر سکتا ہے ایوی شرمگا دی حفاظت ہے نکاح دوسری حدیث اندر فرمایا ان نکاح نصفل ایمان نکاح ادہ ایمان ہے بڑھے عورت مرد نصفل ایمان جس نے کوئی مسلمان مرد یا عورت شادی کردے نے فشرتے کے ساتھی نیک ہوئے ساتھی اچھا ہوے میں ارض کرنا تفصیل نل انشاءاللہ مسلمان مرد یا عورت شادی کر دینے جس ویلے کہ ادھا ادھا ایمان شادی کرننل نکاح کرننل محفوظ اور مکمل ہو گیا شیطان او اس ویلے اپنا صرف پٹ دائے اپنے صرف مٹی پان دائے کہ ادھا ایمان تے انیاج میرے کلو بچا لیا محفوظ کر لیا میں تے ان گمراہ کرنا چاہتا سا یہ کو اللہ کی نافرمانیاں کروانا چاہتا سا لیکن ادا محفوظ کر لیا اور بچا لیا ساتھی دے نیک ہون دے تے جے بغیر سوچے سمجھے ہی کوئی ساتھی تلاش کر لیا ہے کوئی چیز دیکھی نہیں پالی نہیں سوچی نہیں سمجھی نہیں تو شاید شیطان اگو بھی زیادہ خوش ہوگا چلو کوئی گل نہیں تے ایک سی نہ دو مل گئے شکار میں نکاح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ فرمایا ان نکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس سمینی نکاح میری سنت ہے میرا طریقہ ہے فمن راغب عن سنتی فلیس فلائی جن نے میری سنت تو منہ مو موڑ لیا وہ میرے نال کوئی تعلق نہیں افیقیانے ہیں کہ نے تیجی ساری زندگی شادی نہیں کیتی دنیا دی طرف توجہ ہی نہیں کیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جیڑا شخص جان بجھ کے نکاح نہیں کردہ میری ایس سنت عمل نہیں کردہ فلیسہ منی او میری امت چوئی خارج ہو گیا میرے نل اوڈا کوئی تعلق نہیں اوڈنال میرا کوئی تعلق نہیں نکاح دیواستے سب تو بنیادی چیز سب تو اول شہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین فرمایا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث بیان کردے نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکہ المرأة لے اربع خسال او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بیان کرتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس ویلے کوئی شخص شادی کرنا چاہتا ہے چار چیزاں پیشے نظر ہوں نے سب تو پہلے نمبر سے پہ کہ مال کن مل جائے گا جہیز کن آ جائے گا راس کنی مل جائے گی لے مال ہا مال نظر یہ لن تو اپنے تے مسلط کیتی ہوئی ہے نا دوسرے نمبر تے فرمایا والے جمالے ہا کوئی حسن و جمال اور خوبصورتی دیکھتا پھرتا ہے سیرت دی پرواہ نہیں صورت اچھی ہونی چاہیے وہ ذہن صرف یہ بات سمائی نہیں فرما والے ہاسا بے ہا کوئی حسب و نسب اور خاندان تلاش کرتا پھر دا کہ کوئی بڑا مشہور بڑا اچا لمبا خاندان ہونا چاہیے خاندان تو سا سارا کا ایک ہی ہے سا باپ آدم ہے اور ساری ماں ہبا ہے اگر یہ تو باہر کسی نے کوئی خاندان ملتا ہے تو بے شک لب لو تلاش کر لو چوتھے نمبر تے فرمایا والدین ہی ہاں اے ابو ہریرہ کوئی دین لفظا پھرتا ہے کہ بیوی دین دار مل جائے عورت کوئی نیک ہوے مومن ہوے اور یہ بیان کر کے چار چیزوں حضرت ابو ہریرہ کو وصیت کی فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذفر بذات الدين یا ابا ہریرہ ابو ہریرا اگر تینوں موقع مل جائے زندگی اندر شادی کوئی ایسا وقت آ جائے فض فور الدین تو نہ مال دیکھی نہ حسن و جمال دیکھی نہ حسب و نسب دچھے جائی فض فور بزاطین دیار بیوی تلاش کر لو دیندار عورت کو شادی کرنا سب تو اہم بات ہی یہ ہے یہ مال اتھی رہ جانا ہے حسنو جمال کبر دی مٹی نے کھا لینا یہ ہسب و نسب ایک جانا ہے ایمان نے کوئی چیز الحات دنیا الصالحات اللہ فرمانے دینے کہ مال ہو گئے یا اولاد دنیا کی زندگی کی دی زیب و زینت آرتی طور پہ بن سکتے ہیں جیڑی چیز نے ساتھ دینا وہاں ہیں جہاں بھی قبر اندر بھی میدان حسل اندر بھی تو نیک آمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص جنت کی دی دیتی فرمایا اللہ جنو دو دے دیتی اچھی تعلیم دتی ان اچھی تربیت کر کے پروان چڑھایا جس ویلے وہ بالغ ہو گئی تو مسلمان رشتے تلاش کر کے انہوں کی شادی کر دیتی فرمایا قیامت دے دن یہ دونوں بیٹیاں اس باپ دے تے جہنم دے درمیان پردہ بن جاتی جی بیٹیاں پال پوس کے تعلیم دے کے سارا کچھ کر کے ساری زندگی دا اساسا اور سرمایہ جمع کسی دوست نے اے سوال کیا چٹ پہ جیتی کہ نکاح دے بعد مخہومتبہ تو یہ پڑھتے سن جہاں جمعے ادر عیداں نماز اندر عید تو پہلے خطبہ جہاں نماز پڑھ کے دتا جاندہ ہے تقریر تو پہلے او مسنون خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح دے دے یہ خطبہ نکاح تو پہلے بھی پڑھا جاتا اور بعد تین مختلف سورتوں دیا آیت فرما دے پہلی آیت سورہ آلے عمران بھی پڑھ دے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تکاتے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان دا دا وکرنوالیو اپنے آپنوں مومن اور مسلمان کہلانوالیو اتقوا اللہ اللہ کو لو ڈر دے رہنا کن نک درنا چاہید ہے اللہ کو حق تکا تھی جنا کہ اللہ تو زیادہ کدا حق ہے ڈریا جائے اللہ نے تے ایک اندر اپنے پیغمبر علیہ وسلم فرمایا لوگا کولو ڈرتے ہو واللہ احق اللہ دا حق زیادہ ہے وہ ڈریا جائے اپنے حبیب نوے فرمایا اللہ وحدہو لا شریک سورہ احضاب اندر بائیز پارے اندر ایک واقعہ اللہ نے ذکر کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دل مبارک اندر ایک خیال آ گیا کہ اس معاملے اندر لوگ کی فینل اللہ نے فوراں فرمایا اتخشن نا لوگ ان قلو ڈر دی ہو گئے واللہ احق انتخشا اللہ کا اک ہے کہ وہ ڈریا جائے معاملہ یہ سی کہ آپ نے اپنی بھفی ذاتی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان واسطے پیغام پیج دتا انہ دے والدین نو کہ زینب دا نکاح زید نال کر دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پاس بطور غلام آیا حضرت زید رضی اللہ تعالی زید بن ہار صاحب پیغام بھیجا جی نے پی اور پھر جس پہلے پیغام دن والے نے یہ پیغام دیتا کہ دن کے کچھ سوچو بچار اندر پی گئے کہ یہ پیغام آ گیا ہے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید نکاح نکاہ کر پیغام بھیج دیا کہ اپنی بیٹی زید نال جے جی ساری بیٹی نہ منی وہ پتا نہیں اے ناگوار گزرے پھر کی بنے گا وہ یہ سوچ ادھر پیغام لے لیا والے نوں ہاں یا نہ کوئی جواب نہیں دتا حضرت زینب بھی سن رہی ہیں سن پیغام جہاں آیا وہ اندر پردے اندر کھڑے ہو کے وہ بھی سن رہی ہوں سن جسے ماں باپ دوں سوچ دیا دیکھا تے فرمان لگیاں تسی پیغام نہ دیکھو کہ کی آیا ہے اے دیکھو پیغام کنے پیغام کمجن والا کون وہ سن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس ویسے ادھر اے آواز سنی تو ماں باپ دے دل اندر جہاں خدشہ سی وہ دور ہو گیا کہ جو کچھ سوچ رہا تھا او معاملہ نہیں نکاح کر دیتا حضرت زید نظر اللہ تعالی اللہ کی دی شان دیکھو حضرت زینب سے حضرت زید کا آپس اندر نباہ نہیں ہو سکے مزاج نہیں مل سکے طبیعت مختلف نے نہیں نباہ ہوا حتہ کہ معاملہ طلاق تک پہنچ گیا حضرت زید نے طلاق دے دی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ جس ویل طلاق دے دیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بڑا ہی صدمہ کہ لوگ کی کہیں گے پتہ نہیں زینب اندر کی ایسا عیب ہے ایسی کمی اور نقص ہے کہ ایک گلاب نے بھی بطور قبول نہیں کی. دل اندر اے سوچ رہے ہیں کہ ہن زینب دا اے زخم جڑا ان لگا ہے تلاب کی شکل اندر حالانکہ ان نے میرے پیغام نو بڑی عزت بخشی قبول کیتا زینب ن تکلیف پہنچی ہے علاج صرف, صرف اس طرح ہی ہو سکتا ہے کہ ہن زینب نال میں خود نکاح کر یہ دل اندر سوچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ایک چیز سامنے آ گئی حضرت زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا متبنہ بنایا ہوا سنہ بولا بیٹا بنایا ہوا زمانه جاہلیت اندر بھی جنوں کے وہ لوگ اخلاق دیاں سارییاں حداں نو توڑ کے اگے لنگ گئے سن یہ بات انہوں نے بھی کبھی نہیں کیتی تھی کہ اپنے بیٹے دی مطلقا یا بیوہ بیوی بی نل کوئی سسر شادی کر لو یہ بات کو اندر بھی موجود نہیں ایک پاسے حضرت زینب کا خیال آ رہا ہے کہ زینب نو بڑی کوفت ہوئی رضی اللہ تعالی دوسرے پاسے عرب دی سارے معاملات سامنے نے لیکن کوئی ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی کہ کسی نے اپنے بیٹے ہو گئے یا حقیقی بیٹا وہ بیوی بی بی متعلقہ ہو گئے ہوئے وہ نکاح کدی کی ہو, گئی ہو, گئے دی نل کری کیتا ہو گئے مثال نہیں سی ملتی ہوں ان دل اندر خدشہ ہے کہ اگر میں ایسا کر لیا کہ لوگ کی کہیں یہ اللہ نے فرمایا کو ہو کہ لوگ کی کو حق تے اللہ کہ او دے کلو ڈریا جائے او دی فرمانی نہ ہو جائے کسی معاملے اندر لوگ رہن دینے جو کچھ کسی کے منہ ادر آ رہا ہے وہ کہہ تو ایک سبق ساری امت قیامت تک اللہ نے یہ دے دیتا کہ لوگوں کو لوگ نہ دھرے حق بات نو کہنا حق بات نو تسلیم کرنا اللہ نو سامنے رکھ کے اے معاملہ کرے آجے جے اللہ نہ راض نہیں تو وہ بات تسلیم کر لو لوگ جو مردی یہ کہنا اور دوسری جگہ سے فرمایا لا يخافون لومت لائم ذالک فضل اللہ یعطیہ میں یشا میرے بندے کسے ملامت کرنے والے دی ملامت تو ڈردے ہی نہیں کہ کوئی میں نوکی گوے اور اے ملامت تو نہ درنا اللہ نو راضی رکھنا ساری مخلوق ناراض ہوتی ہے جی ہو جائے اللہ نو ناراض نہ کر بیٹھ ملامت تو نہ ڈرنا ملامت دا خوف دل تو کر دینا یہ اللہ, اللہ دی رحمت ہے وہ جہاں بہ کرتا ہے یہ اللہ دی رحمت ہے کہ ملامت تو نہیں ڈرتا مومن کسے تو خوف نہیں کھاندہ کہ کوئی کی کوئے گا کوئی میرے بارے اندر کی سوچے گا اکتے اے فرمایا کہ اتخشن ماسا لوگاں کلو ڈرگے پہ واللہ احق کو انتخشا اللہ دا حق زیادہ ہے اورے کلو ڈریا جائے تے نالی خوش خبری پہنگی تھی کہ تسی تھی آجے سوچ رہا ہو زوجنا کا ہا اسا آسمانہ تے زینب دا نکاہ تو اٹھے مل کروی دیتا نال اے اصول اور قانون دا کہ بیٹا او ہی ہندہ ہے جیڑا تو انہیں کار پیدا ہویا ہوئے مو بولنے بیٹے دے او حقوق نہیں ہندے جڑے حقیقی بیٹے دے آمن اُسْتَقُ اللَّهُ اے ایمان دا دعویٰ کرنوالیو اللہ پلو دریا جے برادری تو نہ دریا جے لوگا پلو نہ دریا جے کسی امیر تو نہ ڈریا جے کسی حاکم تو نہ ڈریا جے اتّق اللہ ڈریا اللہ جائے حق کا ڈریا جائے جرا حق و الا تم مسلم دیکھنا آوے مگر مسلمان بن کے دنیا تو رخصت ہو تو مسلمان بنتے ہو اے, اے مطلب نہیں کہ جدو اسی دنیا سے رخصت ہونا چاہو گے پہلی بات ہے کہ کون جانا چاہتا ہے کوئی بادشاہ یا تے اتنا یقین ہوگئے اینا ایمان پختہ ہوگی نا کہ اللہ نے جو کچھ اگے رکھیا ہے وہ کروڑواں حصہ بھی دنیا اندر موجود نہیں اور اے حقیقت جڑی نعمت اللہ نے اگے رکھیاں نے اپنے نیک بندیاں واسطے انہوں کا کوئی بھی نسبت نہیں بیان کیتی جا سکتی کہ انہاں دا اینواں حصہ دنیا اندر ول اخرتو خیر و ابقا اللہ فرمانے آخرت بہت بہتر ہے دنیا نال اور ہمیشہ رہنے والی اے یقین ہو گئے تو پھر اگے جان دا اشتیاق بھی دل اندر آ گیا ولا تموتون الا وانتم مسلمون دا مفہوم نہیں کہ جدو تسی ایتھوں جان دا ارادہ کرو گے جانا چاہو گے اس پہلے مسلمان بن جانا بلکہ یہ مصلوم اے ہے کہ وقت مقرر ہے وہ وقت اگے پیچھے نہیں ہونا تو معلوم نہیں میں جاننا کیونکہ میں خود وہ وقت مقرر کیتا ہے اللہ, اللہ تعت نہیں تسی اپنی تیاری ہر وقت مکمل رکھو جدو وقت آئے تسی مسلمان ہو تو حساب بے ہو ہوگی اللہ ولہ تم تم الا مسلم پہلی آیت سے اے پڑھ دے رسول مقبول سل دوسری آیت سورا ایک تلاوت فرما دے یا خالہ کا اے اوگو اپنے اس رب کو لو ڈر جاؤ جن پیدا کیا ہوا جاڈا خالق ہے اتو ربک ملی خالہ کا کم جن کی تھی مخلوق ہو جن نے تو پیدا کیتا ہے وہ ڈر جاؤ خاندان یہ وو یہ سارا غلط فہمیاں نے خالہ کا کم من نف سن واحد سارا جان تو پیدا کیتا ہے بنیادی طور پہ ایک کوئی جان ہے جہاں تو یہ انسان اللہ نے پیدا کی تھی اور او جان, حضرت آدم علیہ السلام بھی جان ہے اسے جان اللہ نے بنایا ساری ماں ہبا حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے بنایا حدیث اندر تفصیل آدھی آن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جس لئے جنت اندر سن تنہا اکلے دل نہیں لگتا اچاٹ ہیں کسی ساتھی کی تلاش اندر ہیں فطرت ہے انسان دی ان پسلی تے ایک ابہار نکلیا کوڑا نکلیا جہا درد نہیں کرتا تھی, لیکن وہ دن ب بڑھتا چلا جا رہا ایک دن ستے پے نے اللہ کی قدر کامل کھوڑا فٹ د وہ باہر فٹ دور وہ اللہ نے حضرت حوان کو پیدا کرنا علیہ سر اللہ قادر ہے نا ہر چیز الا کل کدیش کاش کے یہ بات سارے حکمرانوں سمجھ آ جائے جہے کروڑوں ارباں روپے نسل تے خرچ کر رہے ہیں بہبود آبادی کا نام دیتا ہوئے فیملی پلاننگ والے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس روح نے دنیا تے آنا ہے انہیں آئی جانا ہے انہوں دنیا دی کوئی طاقت روک نہیں تھا اللہ نے روحاں تے پیدا کر دیا ہوئی نے آدم علیہ السلام دی کمر چو اللہ نے جلشان وال اندر سندران ہے کہ اللہ تعالی نے اپنا اس طرح ہاتھ نو حضرت آدم علیہ السلام دی کمر پہ اور او اولادیاں روحاں پیدا کی چلدی حرکت کردیا نظر آئی ہاضا یا رب اللہ ایک ہی ہے اللہ فرما نے اے آدم اے قیامت تک پیدا ہون والی تیری اولاد ہے جی روح اللہ نے بنا دیتی کوئی روک سکتا ہے دنیا ہوں لیکن یہ بات سان سمجھ نہیں آ رہی یہ کافروں ایک بہت بڑا فریب اور دھوکہ ہے کہ اس طرح مسلمان دی نسل کٹائی جائے انہاں دی عددی طاقت جڑی ہے او دے اندر کمی نہیں دی جائے اور اطیہ نے کچھ ہور سمجھ کے بڑی خوشی نال قبول کی تاں اللہ دے فیصلیاں نو کوئی روک نہیں سکتا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ایت یہ تلاوت فرما دے جدے تے اللہ فرما دے نے اپنے اس رب کو ڈر جاؤ جن سارا جان تو بنایا اور او دا چوڑا او وچوں بنا حضرت ہبا نسلی اس ابہار چو پیدا کیتا نیند تو بیدار ہوئے اٹھے اپنے قریب ایک اپنی ہم جنس نوں ہم شکل دیکھا پوچھ دے نے من اے تے کیونکہ جنت ساری حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھ لی سی کے کوئی نظر نہیں آیا کدی ایاں ہو کے پچھیا تو کون ہے حضرت حوا دے دل اندر اللہ نے اے الکا کر دتا اے بات ڈال دتی کہ اے دا جواب اے دے انا جو کا میں تیری زندگی دا ساتھی ہاں میں تیرا جوڑا وخالا کا منها زوجها اللہ فرمانے اس سے جان جو اسا اُدا جوڑا بنایا وبد ق منهما رجالا کثیرم ونساء تے اس زمین اندر جننے بھی مرد جنیا بھی عورتیں جننے بھی, بھی بچیاں جو تعین آ رہے ہیں اے سارے کہ آپ اپنے اپنے اچا نہ سمجھنا کسی نو نیچا نہ سمجھنا ذات پاک بھی لانت ختم کر دیتی اللہ کا من ہاؤ جہا رالم کسی اللہ دے ہاں دہان انسانوں دیا دو برادری نے صرف دو برادری قرآن اندر جگہ جگہ تے ترادری کے مختلف نام اللہ نے بیان کیتے ہیں ایک جگہ تے تے انہاں سے نام دسے اصحاب الجنہ اور اصحاب النار جنتی اور جہنمی یہ دو نام نے انہاں دو برادری تیسری کوئی برادری نہیں اللہ دے ہاں ایک برادری جنتی ہے ایک برادری جہنمیا ہے کسی جگہ تے ایک برادری جڑی ہے او اپنی طرف منسوب کر دے ہوئے فرمایا ہے حزب اللہ اللہ دی جماعت اللہ دا کرو تے دوسری برادری کیدا گروہ اور کیڑی جماعت ہے حزب الشیطان شیطان کی جماعت شیطان دی برادری او دا درو. اور دونوں دا نتیجہ بھی دستیاب فرمایا الا ان حزب اللہ هم المفلحون قیامت دن دین کامیاب میری جماعت نے ہونا چاہیے میرے گرو نے ہونا چاہیے الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون شیطان کی جماعت نے اس دن نقصان پا جانا ہے جہنم اندر کو ہے۔ مختلف نام ان دو برادریوں نے قران سارے اندر اللہ نے بیان کی ہے۔ تیسری برادری ہے ہی کوئی اساں سینکڑیاں دی تعداد اندر کے سلسلہ جڑے بنا لے آئے خود تقسیم کر لی اپنی تیسری آیت نکاح دے خطبے تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ احضاب دی تلاوت فرما دے جدے الفاظ میں یا ایوہاں لذین آمن اتقوا اللہ وقولوا قولا صدیدا اے ایمان والے اے ہن زندگی بھر کا ایک معاہدہ ہوگا جی نکاح کی ہے مرن جی تک دا ایک معاہدہ اگر وقت مقرر کر لیا جائے کہ ایک دن ایک ہفتہ ایک مہینہ ایک سال این سال نکاح مقت ہوے تو شریعتوں نے نکاح تسلیم نہیں کرتی نکاح وہ یہ ہے ساری زندگی واسطے معاہدہ کر کے کیتا جائے وقتی نکاح نو شریعت نکاح نہیں تسلیم کیتا ساری زندگی دا اے معاہدہ ہے فرمایا اور سچی کریا جے جھوٹ نہ بولیا جائے کسی نے دوکھے چ نہ رکھیا جائے لیکن افسوس نل کہنا پہنچ این اللہ دے ایس فرمان دی اوتے نا خلاف ورزی کر رہے ہوں یہ سیم ساری سوچ ہوتھے کار فرما ہلا قولو ہلاش کو گل سیدھی کرے سچی کرے خاص طور سے جس ویلے مہر کا معاملہ سامنے آ ہے پہلے کئی جاہل سے چھتی نل یہ کہہ دیں جی شری مہر جی سارے کم باقی گیر شری مہر سری ویڈیو بنانا بھی شری ہے نا باجے گاجے لے جانا بھی شری ہے نا باقی سارے کم غیر تے مہر سری اور او بھی خود ساخت آ شری مہر تو کچھ ہو رہے ابھی کچھ ہونا لیا ہوا ہے شری مہر حقیقت کچھ ہو رہے شریعت نے مہر مقرر نہیں کیتا بلکہ کی کیا ہے کہ اس موقع تے دلے دی جہی حیثیت ہے وہ سامنے رکھ کے مہر مقرر کر دیو اِن مقرر کرو کہ او ادا کر سکے موقع تے ادا ہو جائے دو لفظ ابھی بھی سننے ہیں اس ویل مجل اور غیر مجل یہ بھی بعد کی پیداوار ہے نہ قرآن اندر نہ حدیث اندر کتنے مجل غیر محجل کا لفظ ہی موجود ہے میں نہ اس ویسے دورا ادا کر سکے یہ کرز معافی نہیں کرنا الاجل غیر محجل دیا دولاحات استعمال کر کے مہر مقرر کر کے پھر ادا کوئی نہیں کرتا دلہے والوں دی مرضی یہ ہوں کہ مہر کٹ تو کٹ مقرر کیتا جائے تاکہ اگر طلاق دین دی نوبت آئے تے سو دو سو پانچ سو ہزار طلاق دین دے بارے اندر سوچ بھی نہ سکے جس ویلے طلاق دے متعلق سوچے جی وہ لکھ روپیہ انسان نے نظر آ کہ میں کتوں دیا گا طلاق دین لگی یہ دونوں دلانے اللہ فرما رہے نے کورو کو صدیدہ گل سیری کرو کہ سچی کرو اے سیدھی ہے سچی ہے جس ویلے اے بات تھوڑا جا تک او او ہمدرد اور خیر خاں مل جاتے ہیں وہ دولے والے سمجھا رہے ہیں کان چلیں لکھن دو جنہیں لکھتے ہیں کن لینا ہے کن معاملہ کچھ ٹھنڈا ہو سارے دوکھے نے یہ مگر نے فریب نے نکاح تو بعض آئیتیں ہی ہو پڑھیاں جانی ہیں جنہاں اندر واضح سارتے ایک ہے جتا گیا کہ اللہ کو لو ڈر جاؤ اللہ تو اٹھے ظاہر نوں باطن نوں زبان نوں بل نوں ساری انتیزہ جاندہ جو کچھ سوچ رہے ہو اللہ نوں معلوم ہے گل سچی کرو تو صدی کرو اس طرح کئی ہور تو کھے فریب کیتے جاندہ نے آئی محر حیثیت دے مطابق ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دورے خلافت اندر ختوہات لوگوں کو شادیاں تڑا تڑ کر شروع کر دینی شروع کر دیا لوگوں نے اندر تربیت نہیں ہوئی اسلامی تعلیمات تو پوری طرح آگاہ ہی نہیں سی پیسہ آ گیا دولت آ گئی انہوں نے ایک دن اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا کہ مہر دی رقم مقرر کر دیتی جائے کہ مہر مقرر ہوئے گا جہاں بھی شادی کرے ایک ظفر مسلمان عورت بڑھیا پتا چلیا وہ آ گئی کہ آ کے لگی عمر میں سنیا تہر مقرر کر لگا کہ اینا مہر ہوئے گا کہ شادی ہو سکے گی یہ کام نہ اللہ نے کیتا نہ اللہ کے رسول نے کیتا نہ تیرے تو پہلے خلیفہ نے کیا تینوں کن اجازت دے دی مہر مقرر کرنے حضرت کیسے کی کی کی چلا تے پھر ہیں ماں کا شکریہ ادا کیتا اما تیرا بہت بہت شکریہ تو میری رہنوائی کرتی مہر حیثیت کے مطابق اور ایک ایسی مثال حدیث اندر مل گئی حضور تشریف فرمانے یا رسول اللہ. اے اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں اپنی زوجیت اندر لے لو میرے نل شادی کر لو نکاح کر لو میرے نا. عورت کہہ رہی آخری این آہ بولا کا یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے بات سن کے ایک نظر دیکھ کے سوچ دے اندر مجلس اندر بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے کہ نبی کریم صلی اللہ وسلم سوچ رہے ہیں شاید آپ دا ارادہ نہ اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہیں اے عورت ن شادی کرنا چاہتے تے میرا نکاح یہ بات کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ما لیا پھر کوئی چیز ہے تیرے محر مقرر کرنے بات اے اے بات بھی واضح ہو گئی کہ مہر مقرر کرنا چاہیے جب موجود ہو کر سہی کوئی چیز ہے تو لیا بھائی مہر مقرر جی اندی شاید میرے کو کوئی چیز بھی نہیں فرمایا کوئی چیز ایک حدیث ادی سنگرام ہے لوہے دی انگوٹھی کوئی لیا لوہے دی انگوٹھی چاندی کی نہیں سونے دی نہیں لوہے دی انگوٹھی. عرض کی اگوٹھی اصل تھی جی میرے سے او بھی نہیں فرمایا مایا جا گھر جا کے تلاش کر شاید کوئی چیز مل جائے گھر جا کے دیکھ گھر چلا گیا پتہ تے تو ہے سی کہ گھر کچھ نہیں لیکن چلا گیا گھر جا کے دیکھ کے تھوڑی دیر بعد واپس آ گیا آ کے عرض کی ماں بجت تو شعی ام یا رسول اللہ اے اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم گھر بھی کوئی چیز نہیں ملی فرمایا اچھا بیٹھ جا بیٹھ گیا پوچھیا ہل ما آنل قرآن تینو قرآن کوئی یاد ہوئی سورت دی ہوئے تینو ان چند سورتان کے نام دسے کہ فلاں سورت فلاں سورت فلاں سورت یہ مینو یاد نہیں جی میں زبانی بس کیت ہوئی ہیں آپ نے فرمایا میں اے سورت ہی مہر مقرر کرنا اے اپنی بیوی نظر یاد کرا دی چل میں اے ہے اسلام تے رہے ہوں کلو کو اللہ فرما رہے نے میرے کو ڈر جاؤ اے ایمان کا دعوی کروا تے سچی اور سیدی بات کر سچی اور سیدھی بات اگر کرو گے تو وہ فائدہ کی پہنچے گا وہ بھی نا دس دہلکم آمانحکم اگر تسی سچ, سچ بولو گے سیدھی سیدھی گل کرو گے دوکھا دن کی کوشش نہ کرو گے یوس لہ لکم آمال حکم اللہ تمال اندر درستی کر دے گا تنگے کام گا ہر معاملے اندر خدا تو رہنمائی کرے گا تو آمال اندر اصلاح ہو جائے گا تے جے انسان ہون دی با جانا تو اڈے کلو کوئی غلطی ہو گئی کوئی انہی بھی ہو گیا معاملہ ہو جانا ہے بشر ہے بندہ ہے انسان ہے یسلح لکم اعمالکم سچ بولو گے صحیح بات کرو گے کہ اللہ اعمال صحیح کرو گا درست کرو گے گا پھر بشری تقاضے دیتا تو جے کوئی غلطی ہو گئی یا گفر لکم ذنوبکم پھر میں تو اڈے ہو گنا معاف کر دی سودہ نکت ہے فلکت ہے گی اندر درستی ہو جائے گی لم آ مال اللہ تو عمل صحیح کرا درستی کر دے گا آ اندر اسلح ہو جائے گی لکم زنو پھر بھی کتنے میں معاف کر دیا اللہ فقد عظیمہ یاد رکھو یہ نہ سمجھنا کہ اسی بڑے شاطر ہاں بڑے چالاک ہاں بڑے ہوشیار ہاں بڑی دنیا دیکھی اور فری ہوئی ہے آدمی یہ سمجھنا ہے نا کہ جڑی چال میں چلنی وہ کسی نظر نہیں آگی میں کامیاب ہو جا گا اخیر تے کامیابی دا ذریعہ بیدہ دتا کہ کامیاب او ہی ہوگے گا جن نے اللہ دی گل من لئی تے اللہ دے رسول دی اتباع کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم جن نے اللہ دی فرما مرداری کی تی اللہ دے رسول دی اطاعت کی تھی فقد فَاظَ فَوْزًا عَظِيمًا او کامیاب دے ورنہ دوسرا کوئی کامیاب نہیں کسی دی شاطری اور چلا کیوں انہوں کامیاب نہیں کرا سکتے یہ تین آئیت نکاح مسمون خطبے تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید دیا تلاوت فرما دے اور اس بعد ایجاب و قبول کرا دے دولے نو پوچھ دے کہ فلاں خاتون فلان دی بیٹی ایحر عوت گواہ مقرر کر کے ان گواہ دی موجودگی اندر میں تیرے نال نکاح کرنا تینوں قبول ہے او اگر کہہ دینا ہاں قبول ہے نکاح ایجاب و قبول کران تو بعد اعلان ہو جانا کہ نکاح ہو اور ایک حدیث اندر اس طرح آدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح تو بعد خشک خجورا جنہوں کے چہارے وہ اس خوشی دے موقع تے انہوں تقسیم کرنے بھی حکم دیتا آپ نے فرمایا کہ تقسیم کرو لوگوں نے تھوڑا جا خوشی اندر شامل اور شریک کر چہارے تقسیم کیتے جاندے ضروری نہیں کہ سہارے ہی ہو کوئی بھی چیز جی حاضرین نوں کچھ تھوڑا جہا یہ احساس ہو ایک خوشی کا موقع ہے اور اس او ویل کوئی شیرینی تقسیم کی گئی کوئی میٹھی چیز کلائی گئی یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر تے ولیمے دی ایک سنت عائد کی آپ جدوں اپنا نکاح کر کرتے سن ولیمہ کر کرتے سن رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ کر دے جو موجود ہوں دا جس قسم کیسیت ہوں دی اورے مطابق ولیمہ کر دون ولیمے آپ دے اس طرح ہوئے ایک دن سے فرمایا بھائی اپنے اپنے گھر جاؤ جو جو کچھ کسی دے گھر پکا ہویا ہے اپنا کھانا لے کے مسجد اندر آ جائے اٹھے اپنے اپنے گھر گئے جو اللہ نے اس ویل عطا اپنا اپنا کھانا لے کے مسجد اندر آ گئے سارے نو بٹھا لیا نال خود بیٹھ گئے اور فرمایا کھانا شروع کرو یہ میرا ولیمہ ہو رہا ہے اللہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ ہو رہا ایک موقع ایسا بھی ساند ہے ہری سندر کہ آپ نے ستو منگوا کے وہ تیار کرائے تو سارے ایک نکلی ایک ستوا دی پلا کے بعد فرمایا اے میرا ولیمہ میں راجی شادی ولیمہ کرتے رسول اللہ حضرت عبد الرحمان دن آؤ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ. تاجر سن اللہ نے بڑا مال و دولت عطا کیتا لیکن نال دل بھی دیتا خرچ بھی کرتے رہے مال اللہ کو میرے نال یہ دع بھی کیتی جائے اللہ مال بھی دے تے دل بھی دے میں فر خرچ کر سکا تیری رضامندی نے کماں حضرت عبد الرحمان بین آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے کہ انہوں کے کپڑیاں سے کچھ زرد رنگ کے نشان دیکھے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھا مال آ کر یا عبد الرحمان بھائی رنگ کتوں لگا ہے یہ نشان کتوں لگے نہیں آئے عبد الرحمان ارض کی شادی کی نکاح کیتا ہے، فرمایا، اولم اولم ولو بشاتن، یار ولیمہ کر پاوے ایک بکری سب کر کے مرغی بھی نہیں بے یہ لفظ نے حدیث دے کہ عبد الرحمان ولیما کر سانو ولیمہ دی دعوت دے ہمیں ایک بکری زبا کر کے سانو کھلا ولیمہ سنت ہے رسول اللہ, صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم. اسلام نے کسی شخص نو بھی پریشان نہیں کیتا بلکہ پریشانیاں ختم کرنے علاج ہے اسلام کہ مسلمان ہو کے اسلام سے چل کے آدمی بڑا, ہو جاندا ہے بڑا پریشان ہو جاندا ہے یہ جہالت تو سوا اور کچھ نہیں اللہ می نو تیامت تک والے مسلمانوں یہ توفی عطا فرماوے کہ اسی اسلام نو آسان سمجھیے اللہ کے احکام کو سوکھا سمجھیے وہ چلنا بالکل فطرت کے مطابق ہے اے مشکلات اور اے مصیبت اصا اپنے واسطے خود سارا پیدا کر لیے آخر ادا یہ ہے نکاح دے بارے اندر کہ نکاح مسنونہ کس طرح کیا ہے سارا خطبہ اج نکاہ مسنونہ کے بارے چی جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خطبہ ارشاد فرما لے پھر فر تین آیت مخصوص قرآن مجید فرما دے اس تو بعد ایجاب و قبول لڑکے کو لو ایجاب قبول کرایا ہے اسی طرح لڑکی کو لو بھی کرانا چاہید ہے؟ نہیں لڑکی کو لو ایجاب قبول کراؤ کا کوئی مسئلہ کوئی مثال شریعت اندر نہیں ملتی لڑکی کو لو اجازت لین دا مسئلہ موجود ہے وہ پائی جو بھی او ولی ہو او نکاح ذی بارے اندر بات چیت کرن پہلے انہوں نو دس کے اودی رضامندی اور خوشی دی اودے کولو اجازت لے۔ اگر او قبول کرے اس رشتہ نو تے پھر بات اگے چلنی چاہی دی طے ہونی چاہی دیئے تے جے لڑکی قبول نہیں کر دی تے زبردستی او دا نکاح نہیں کیتا جا سکتا۔ حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا آیا ایک معاملہ کہ کسے جی جوان ہو چکی ہے بچپن اندر اندر نے نکاح کر تیرا نکاح ہو چکا ہے بچپن اندر حتحا رشتہ نہیں تے تو قبول نہیں کر دی نے مجبور کیا آخر معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر آیا آپ نے اس بچی کو لو اس لڑکی کو لو تو آپ نے فرمایا اے نکاح ختم ہو گیا کیونکہ یہ تو اس ویسے شعور ہی نہیں تھی یہ رشتہ طے ہوا ہے یہ قبول نہیں کیتا تو اے رشتہ ختم ہو گیا اے نکاح ختم ہو گیا تو بچی تو ایجاب قبول کرانا موقع کوئی نہیں ایسا آیا بلکہ وہی اجازت وہ پوچھا جائے وہ مشورہ کیتا جائے ولی دی اجازت بھی اسی طرح ضروری ہے دے او دے نال, نال بچی رضامندی بھی ضروری ہے صحابہ نے حل کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بچی شرم دے مارے اگوں ہاں نہ جواب نہیں دینی فرمایا اگر او سن کے تو بات خاموشی اختیار کر لے تو خاموشی رضامندی ہی ہو گئے یعنی او دے کلو پہلے اجازت پوچھا جائے وہ دی مرضی کا پتہ چلایا جائے اس وجہ صرف دلہے کو ایجاب قبول کرایا جائے دلہن ایک دو ہوسل اس طرح دوست نے دریافت کیتے نے کہ اگر کوئی شخص بہت ہو جائے تو وہ کپڑے پھاڑ کے اتارنے چاہیے یا اس طرح ہی ثابت اتار کے کسی نوں دے دینے چاہیے گریب آدمی نوں نوں کسے یہ بات اقل نل بھی کچھ تعلق رکھتی اگر اتر سکتے ہوں انتے کپڑے ضائع ضرور کرنے پھاڑے سے ایسی صورت اندر جانے نے کہ جس ویسے لباس جسم تو اتر نہ جی اتر سکتا ہوے لباس تو انہوں نے صاف کر کے دھو کے پہنیا جا سکتا آپ پہنو کسی نو پہنا اور فوت ہون والے دا او لباس اگر کسی نو پہناؤ گے تو جدوں تک او پہن کے او وہ نیک عمل کرتا رہے گا یہ سوال ملتا رہے گا وہ ضائع تو نفرت کرن دی کوئی صورت نہیں ضائع اس صورت اندر کیتے جا سکتے ہیں کہ اتر نہیں رہے اگر اتر سکتے ہو لباس انو کے صاف کر کے پہنیا جا سکتا استعمال کیا ج ایک مسئلہ نماز کے بارے اندر میں کسی دوست نے پوچھے کہ سورج اندر باہر ہوئے تو فجر دی نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں نہ فجر دی نہ مغرب دی سورج غروب ہو رہا ہو نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہاں کسی شخص نے نماز شروع کر دیتی ہے اس ویل انہوں نے معلوم نہیں تھی کہ سورج نکل رہا ہے یا غروب ہو رہا ہے تو پھر فرمایا کہ وہ اپنی نماز توڑے نہیں بلکہ مکمل کر لو لیکن علم ہون کے باوجود نہ سورج نکلدیا نہ سورج غروب ہو نماز نہیں پڑھی ج اگر ایسی کوئی صورت بن گئی ہوگی فجح کی نماز رہ گئی ہے تو سورج نکل آئے پوری طرح تے پھر ادا کر لی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک نماز اس طرح ہی رہ گئی تھی آپ نے سورج نکلن تو بعد بعض جماعت نماز پڑھائی سیاح اسی یہ کہیں سوچنے ہاں کہ جیڑی نماز رہ گئی ہے اگلے دن اس نماز نالوں ادا کر لوا گے قزا نماز تے اگلے دن تک زندہ رہن دی ضمانت کون دے رہے جی ادو پہلو پہلو موت آ گئی پھر اذا نماز جدو وقت ملے فوراً ادا کر لینی چاہیے کسی دوست نے یہ مسئلہ پوچھا کہ جناز گاہ کے قریب ہے اتنے کئی جنازے روز آندے رہے ہیں لیکن جنازہ سنت کے مطابق نہیں پڑھایا جان کیا او دے اندر شامل ہوں رہیے یا نہ ہوں رہیے بار بار عمل وہی اللہ دہاں قبول ہے جڑا سنت کے مطابق کیتا جائے اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے واسطے پہ جائے کہ نمونا دو جا کے لقد لکم فی رسول اللہ اس خلاف جو کم بھی ہوا اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں اگر سنت مطابق جنازہ ہوں تو شریف ضرور ہوگا جب سنت دے خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر ایسے جنازے کا کوئی فائدہ نہیں نہ پڑھنے والے نہ پڑھا آخری بات یہ ہے